نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد إن جاءني فأكرمته أو ظرفية نحو الزيد خلفك وعمر في الدار وظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تنقذيره زيد استقر في الدار ولا بست في الجملة من زمير يعود إلى المبتدى كالها فيما مره وجود نحو من الى آخری آج کے سبق میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل خبر کے اندر وہ, یہ ہے, وہ ہو ہو یہ ہے کہ وہ کیا ہو مفرد ہو اصل یہ کہ وہ क्या ہو مفرد ہو لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے جملہ ہوتی ہے کبھی کبار خبر کیا ہوتی ہے جملہ ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جملہ پھر کئی قسم کا ہوتا ہے کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے کبھی زرفیا ہوتا ہے کبھی شرتیہ ہوتا ہے تو ہر یہ کے ہاں جملہ اسمیہ ہوتا ہے جملہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے کبھی فعلیہ ہوتا ہے کبھی شرطیہ ہوتا ہے کبھی زرفیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جملہ پھر کئی اقسام پر اس سے معلوم ہوا کہ خبر کیا ہے جب جملہ ہو سکتی ہے تو پھر اس میں ہر قسم کا جملہ ہوتا ہے تو تمام کی مثال بھی, آیا، بھی ہوئی ہے اور ہر ایک کا بتایا بھی ہوا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ خبر کیا ہے, ہے ہو؟ مفرت ہو کبھی کبھی نہیں ہوتی بلکہ جملہ ہوتی ہے اور جملے نہیں آپ جہاں پر آ جاتا ہے یعنی قلت کے معنی کو نہیں ہے تو معلوم ہی ہوا کہ کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے خبر ورنہ کیا ہے اصل یہی ہے کہ وہ مفرد ہو اور مفردی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دیکھئے خبرتا جب جملہ ہوتی ہے تو کبھی خبر جملہ اسمیا ہوتی ہے جیسے ابو ہو کا اب اس مثال کے اندر دیکھے زئی مبتدا ہے لیکن ابو ہو کا امن پورا جملہ ہے اور جملہ اسمی ہے ابو مزاح زمیر مضافی مزاح مضافی مزا مل کر مبتدا ہے کا خبر ہے مبتدا خبر جملہ اسمیا خبری ہو کر پھر خبر بنتے ہیں زئیید کے لیے اب جملہ اسمیا پورے کا پورا جو وہ کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے او فیل کبھی کبھی جملہ فعلیہ ہوگا جیسے اب قام فعل ہے ابو اس کا فعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو پھر زیدن کے لیے خبر بنتی ہے یہ جملہ پھیلیا خبر ہے شرطیت یہ جملہ شرطیہ ہوگا وہ خبر بن رہا ہوگا متدا کے لیے جیسے کن شرطیہ ہے جا افیل نمبا متقل مفول بھی مقدم فاطہ اکرم تو فیل بفائل مفول بھی تو شرط یہ شرط و جزا مل کر جملہ کیا ہے شرطیہ بنتے تو جملہ شرطیہ یہ کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے زیدن کے ٹھیک ہے تو خبر کیا بن رہی ہے جملہ شرطیہ بن رہی ہے اور ظرفیہ زرفیتا جملہ کیا ہوگا ظرفیہ ہوگا جیسے خلفا کا وہ امرفار زید آپ کے پیچھے ہے اور امر کیا ہے گھر میں ہے ٹھیک ہے نا اب خلف یہ ظرف صرف مکان ہے ظرف ظرف زمان ہے یہ بھی کیا ہے زرف مکان ہی ہے یعنی کہ زید آپ کے پیچھے ہے اور آمر کیا ہے گھر میں ہے اب یہ زید مبتدا ہے خالف ظرف ہے اور اس طرح آمر مبتدا ہے فدار ہے ضرف مستقر خبر ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو خبر ہے ظرف ہے یہ جملہ ظرفیہ ہو یہ جملہ ظرفیہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے جی المبتہ کے لیے بس ضرف مطالعہ کن یہاں کے آگے آپ کو بتاتے ہیں جس کی تفصیلات گزشتہ سال کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھ لے چکے ہیں کہ ضرف مسافر جو ہوتا ہے ضفط جو ہوتا ہے اس کا متعلق ہوتا ہے ضرور ضبط چاہے زمان ہو چاہے مکان ہو تو اس کا متعلق ضرور ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کے سامنے ہے بسرین کا مسلک ذکر کیا ہے چونکہ کتاب کے نزدیک بسرین کا مسلق ہی صحیح ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہم نے بتایا تھا کہ ایک کوفین کا مسئل کیا ہے اور ایک بسرین کا مسلط ہے یہ تو ضرور ہے کہ متعلق ضرور ہے ضرف کا اب متعلق کیا ہے اسے ہوگا یا فیل ہوگا بسرین حضاد فرماتے ہیں کہ فیل ہوگا کیوں کہتے ہیں کہ فیل جو ہے یہ عمل کرتا ہے کہ اس کے اندر ضرف کے اندر عمل کرنے میں فعل اصل ہے تو اس کا مقدر فیل ہوگا ظرف مستقر جس کے ساتھ متعلق ہوتے ہے وہ کیا ہوتا ہے فعل ہوتا ہے لہذا ضرف مصطفر کے جو فعل مقدر نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے فعل نکالیں گے اسم نہیں نکالیں گے جب تو کوفی آزاد فرماتے ہیں کہ اس کا متعلق کیا ہے اسم نکالیں گے اسی لیے ہم نے جہاں جہاں بھی پڑھا تھا تو ہم ظفر مستفر کا خبر ظفر مصطفیٰ خبر کا متعلق کیا نکالتے تھے ہم یوں کہتے تھے نا کہ صبطہ و یا کہ ثابت سے متعلق ہے سبتا فعل نکالتے تھے اور ثابتن اس میں فعل نکالتے تھے کچھ یاد ہے کہ نہیں عوامل النحف کے اندر جب متقرقہ کا متعلق ہیں یہ نکالتے تھے صبتا و یا کے ثابت تو صبتا فیل جو ہوتا تھا یعنی ان کی ترجمانی کرتا تھا بصریین کی اور ثابتوں جو ترجمانی کر رہا تھا وہ کوفین کی تو اختلاف اقوال تھے ٹھیک ایک کوفین او کا اور ایک بصریین کا تو صاحب کتاب نے صرف بصریین کا ہی مسلک کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ ذرق جو ہے اس کا متعلق ضرور ہوتا ہے کہ کیا ناندہ نا اکثر یہی کیا وہی استقرہ یہاں پر کیا ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کون کون سے افعال ہوتے ہیں اعل عامہ کون استو ثبوت استو اصول است وجود جو ان سے متعلق ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہے استقرہ یہ صرف زید کے ای استقرہ اس کا یہ ضرور متعلق نکالا ہے فیل. دیکھیں وہ ظرف متعلق جو ہوتا ہے چاہے وہ زرفی زمان ہو یا زرف مکان ہو یہ متعلق ہوتا ہے جملے کے ہینڈل اکثر اکثر حضرات کے نزدیک وہی اب سب کے نزدیک یعنی یہ تو ہے کہ جملے کا متعلق کا متعلق ضرور ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اب وہ کیا ہوتا ہے وہی ہے استفخار مثلاً تقور الفار تقریر التفر کا الدار اور یہ تقرا فیل ایک مقدر نکالا دی جی. کس کے نزدیک نکالا ہے کے مسئلے کے مطابق. کس کیا متعلق ہوگا کہتے ہیں تقرر کے متعلق اور دوسری مسئلہ یہی ہے کہ فعل کیا ہے مقدر نکالیں گے جی. تو مثلا تقول جیسے کہ آپ کہیں کہ زیدن فدار فد ہو اس کی تقدیری عبارت ہوگی فدار زئیید تقرر کیا ہے ٹھہرا ہوا ہے استقرار قرار پکڑا ہوا ہے فردارے گھر میں ٹھیک ہے جی آگے پھر لمبی بحث ہے کہ بھی کے جو اس کے پھر آگے جو طرف لوٹے کا انشاءاللہ کر پڑھیں گے تو آج کا سبق آپ کا یہی ہے کہ خبر کے اندر اصل تو یہ کہ وہ مفرد ہو لیکن کبھی کبھار کیا ہوتی ہے جملہ بھی خبر ہوتا ہے جملہ پھر کبھی شرتی ہوگا اسمیہ ہوگا کبھی فیلیہ ہوگا ظفیے کے متعلق مطلب بتا دیجیے کہ جب جب ذرف ہوتا ہے تو اس کا ذرف کا کیا ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے متعلق کبھی فعل ہوتا ہے کبھی اسم ہوتا ہے بسرین کے نزدیک فعل ہوتا ہے خفین کے کی نزدیک کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے جس میں فائل وغیرہ نکالتے ہیں تو راجہ بسرین کیا ہے اصل کیا ہے فعل کو نکالتے ہیں تو جیسے کہ تقریر عبادت ہوگی وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرقية نحو زيد إن جاءني فأكرمت له أو زرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار وزرفه متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار إلى آخره